الحمد اللہ الحمد على تو جماعي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنهم وأعد لهم جنات تجرين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 احمد بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سہاب بگلا بہت بڑے عرصے تو بات پنڈی سٹاپ پنڈ دے اندر ضلع لاہور جلسہ شریف پنڈی دے ساتھیاں نے مشترکہ تعاون دے نال قائم کیتا ہے بڑی گیارہویں شریف دا موقع شریف ہے اس موقع تمام نیک دعا تو بعد جس موضوع توفیق دے مطابق کلام کرانگا گا اس موضوع کا نام ہے میزبان رسول کی زندگی مبارک یعنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک ان کی شان شریف بیان کرنا مسکین دوتے قرض دی حیثیت رکھتا سج میں جناب تک انشاءاللہ العزیز موضوع پہنچا کے اس قرض نوں اتار دینا ہے آپ دا نام شریف خالد ابو ایوب انساری پاک دا نام شریف خالد بنو نجار وچوں نے مدینہ پاک دے رہائشی سانہ حضور سید عالم صل اللہ علیہ وآلہی وبرکہ وسلم دے نان کے خاندان وچوں سانہ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا عبد المطلب دا نان کا خاندان سی انہ دے بچوں حضرت ابو عیوب انساری صلی انسار صحابہ دیوشوں, کاٹی دے گاٹی شیطان نے اتنے کنکر ماری دن پھر دوسرا پھر تیسرا سپیکر پچھلا چلا ہوئے آپ علیہ السلات و مدینہ شریف ہجرت فرمان تو پیل آئی مکہ شریف تھے آخری دنائے سے آخری ایام ہے حاجد موقع تھے इथे घाटी तशरीफ लिया इथे अंसारे लोग चंद हज करने आए हुए सन क्योंकि जहलीयत भी हज करते हज कर दे तो हाज करन आए हुए सन आप लम बंद नु फड़ के तबलीक फरमाते सन आपने रिश्तेदारी भी सी تبلیغ فرمائی چند ساتھی مسلمان ہو گئے حضور آحد کیتا اگلے سال اب آ گر آگے اگلے سال پھر آئے چاند ہور ہود گئے پھر اتھے ہی آپ علیہ سلا سلام نے دوسرے کلمہ نت... شریف پڑھایا وہ جڑے پہلے پڑھ کے گیسن انہوں کیا جاندہ ہے آقابہ اولا والے پہلی گھاٹی آگے دوسرے انہوں کیا جاندہ ہے آقابہ ثانیہ یعنی دوسری گھاٹی آگے حضرت ابو عیوب انساری دائدہ عظیم مقدر کہ آپ انصار وچوں اوہی جماعت جنا مکہ شریف ہے چاہزور تو اسلام قبول فرمایا ہے ان پہلے لوگ نے پاک رب العالمین قرآن حکیم مہاجرین انسار یعنی مکے آے مومنین مدینے آ جڑے پہلو مسلمان ہوئے ان شان یعنی پہلے ہی مان لیا قرآن نے پاک بہت عزت نیا فرمائے سمجھ پیو کلل نہ پاؤ ہوں بچنا ہونا بس بہ جا کی آخیا میں بھائی توجہ دساں آسان اس گل ہولا سمجھا اللہ معاف کرے ان میری تقریر کے رنگ نہ ویکنا یہ اللہ پاک کے بیان اور نبی پاک کے فرمان د رنگ چیکنا اللہ پاک نے مکے آن مہاجرین آخیا جاندہ ہے جنہاں وطن چڈیا مکے شریف کا مدینہ شریف گئے تے انسار جنہاں اگوں انہاں دی مدد فرمائی مدینے والے انہوں آخیا ہے انسار ہوں جی ادرو پہلو مسلمان ہوئے ای لفزاں کہ یہ پہلو آن آ لفظ قرآن نے بیان فرمائیے آپے اندازہ لگاؤ کہ او نا دی کی شان ہے کہ جی میں او پہلو مسلمان ہوئے اللہ دی جو دا پہلو مسلمان ہونا اتنا عزت پا گیا ہے کہ انہیں قرآن کر دیتے کہ پہلے جہاں شان جو دسی نے اتو پھر حضرت ابو عیو. ساری آ جانے توجہ نہیں فرمائی نے سورت توبع. آیت نمبر ہے پورا سو فَأَمَّا الَّذِينَ سَابَقُوا الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ نفا ابدا نل کل فو پروردگار ارور والسابقون الاولون او پہلے الاولون پہلے جہاں تو بعد اون والے تابعین نے جنہیں انہوں تابے داری کی جنہاں نیکی دے پیچھے چلے نے اللہ پاک فرما ہے عنہم عنہم راضی ہون اے اے ہو دا مطلب کی اپنے رب نے کوئی نی اتراج نہیں کر دے رب دے کم کام کے نکتا چی نہیں اتراج نہیں کراجری نسار جڑے پہلو پہلو مسلمان ہو گئے دی شان ان توجہ رب راضی ہو گیا دے رب را کی مطلب اللہ نے انہ پسند کر لیا رب ہے کی مطلب نہ خدا دے خلاف کبھی کوئی خیال کرنا نہ رب نے انہوں نے کسی اعتراض کرنا تک تکبیر پتہ نہیں تھو پتہ نہیں اگے جا کے پتا لگے کہ میں کی گل کر گیا عام لوگ ترجمہ کرنے اللہ راضی ہو گیا انہوں نے تو رب تو راضی ہو گئے لیکن نا جھلیا انہوں یہ پتا نہیں یہ راضی ہوندہ مطلب کی ہوندہ ہے راضی ہوندہ مطلب امام میر سید جرجانی وغیرہ بڑے بڑے محققین نے جو لکھی ہے ترکل اعتراض اعتراض نہ کرنا ہر ترا گل سمجھنا اللہ پاکلان کر دب تو راضی نے رب دوتے کوئی اتراض نہیں سوچنگ مرضی کرے آشک بن کے ہمیشہ او دیتے راضی ہو کے او پسند کر کے خوش ہوں رہے جو او کرے گا یہ پسند کرنگے جو کرنا ہے زندگی بھر اور رب پسند کرے گا نہ ادرو ہے نہ ادرو اترا ہے ہوں ذرا میں گل سمجھنا میں زندگی شریف دی بیان کراگا ہوں رب انہوں نے اتراض نہیں کرتا اگر آپ سوچ لے, دی زندگی شریف دے اتنے جب کسی انگلی چکنی ہے رب دیو دشمنی بن جانی ہے میںاضی ہو گیا جو کرا تو نہیں کہہ سکنا ہوں کسی جگہ مسلمان یہ یار ایت کو ٹھیک نہیں ہوا نہ بولو مرو خدا پاک کی رضا کوئی عام شہ نہیں اس اسلے وہ ایلان ہے میں کسے بندے تے راضی ہو گیا وہ کا مطلب یہ کہ ہوں یہ زندگی سڈے اتراض تو پاک ہو خط اصا یہ کوئی انگلی نہیں ترانگے جو مرضی کرے اسا پسند کرانگے پسند کر لیا توجہ ہے پھر سمجھا جی اس گل نو او oh, خدا دے بندیو! <تصفح> جے کسے قرآن مجید من قرآن مہاجرین نے ابو بکر عمر عثمان مہاجرین نے علی مہاجرین باوے نے انسار ابو عجوب انساری فرمایا ای و توجہ انہوں اللہ راضی اللہ در را کی مطلب یہ پل ٹپ گئے نے پل باس جنہ خدا نے اعتراض نہیں کرنا اتھے مخلوق نو کی اجازت سمجھ نہیں لگی اس اعلان تو بعد واقع خدا پاک نے انہوں نے پاکوں کے کوئی اعتراض نہیں کیتا کوئی اعتراض نہیں کیا توجہ نہیں فرمائی نے مرو اے عقیدے دی گل کر رہے ہیں نو پکا لو مستفا دے یار اصحاب مہاجرین انسار خدا پاک نے جس لے ایلان کر دتا ہے رازی ہون دا, اس کو بعد کوئی اعتراض دی, دی زندگی تے نہیں اٹھیا اور چمڑ کا پتر گا جہاں اعتراض اٹھا لانتی خدا پاک میں اعتراض نہیں کرنا تک کرنا نار تھکدی نیل حیدری نی ناؤ آستانا آریا فرید آباد اللہ خبر خدا پاک کے کلام کے بعد وہ پھر کھی سننی مرنا کسی دی سن کے تو خالق جو کہہ دتا سارا کچھ اللہ اکبر او میاں یہ راضی کرا یہ نہیں پھر رک گئی ہے گل گل اگے ودا رہا خدا اے پاک وَأَعْدَ لَهُمْ <جَنَّاد> ओ, دنیا واسطے رضا ہے راضی ہے پکا رب نو اچھا وہ آخرت واسطے یعنی خاتمہ اچھا ہونا ہے, نہیں ہونا یہ وہ بھی خاتمے تے گل مک انہیں ناڑ بھی بیان فرما دتا انار ان جنت پیار رکھیے جلے لہر پہ وگدیاں نے خالدی نفیہ اباد ہمیشہ رح گے کامیابی ہوں دس اس تو مگر شان کیڑی رہی جہی مالک سونے کسے ہو رہی نو دینی ہے یہ شان ایتھے مکا محمد کریم آخری نبی سنوت دیا یار آخری یار سن ای نارا تقوی نارا رسالا دلوں دکھایا جن دین بھی سمجھایا جن دین بھی سمجھایا فضل احمد آیا mera jiski sona mera jiski توجہ ہے ابتدائی گل اللہ نے پاک قران نال بیان کرن تو بعد موجود رکھے ہے زندگی مبارک اور دسنا سنا نا کیویں کیویں زندگی گزار دے رہے ہیں توجہ فرما سونا مدینے والا جس لے مکے شریف نو کے مدینہ شریف الت شریف لئے انسار ٹولیاں دیاں ٹولیاں نکل کے مدینے دیر بھارت شریف لے آئے حضور دے استقبال کی خاطر ابھی برادریاں دے قبیلے سن ہر قبیلہ ہوں آس رکھی کملی والا ساڈے گھر آ جائے اللہ محبوب ساڈے گھر آ جائے توجہ فرماؤ, فرما دینے. असा असा आ, ﷺ ﷺ फरمایا, فرما دس جان ہے اتنی روایت چاہے سنت نالیف فضائل کے اندر مقبول سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرما ہر انصار صحابی قبیلے دا وڈیرا برادری دا سردار اپنے کول جان کی کوشش کر رہا ہے الور فرما نے دیو میری اونٹنی اللہ دے حکم دیپا بندے جتے حکم فرماوے بے نے اتے ہی جا بین اننا مامورت انہیں اننا کتی مامورت میری اونٹنی حکم دیپا بن دے جب جا کے بیٹھے گی اصا اوہ رہا فرما جہی جہی گلی گزرتے سن برادری اگے ہزور ہاتھ جوڑ ہزار سڈے کوزور فرما سن اس میری چڈ دو جب بوگی یہ جی اصا اوتھے ہی رہنا سارا گھر چڈ دی گئی جس لے حضرت تبجو یہ نمی گل تگا جس وقت آج جتے حضور دی مستشن شریف ہے جتھے حضور دا روزہ پاک ہے توجہ اس سے جگہ تے حضور دے دادے پاک دادا جی دے نان کا خاندان دے گھر سن اور اے تھے ابو ایوب انساری دا گھر سن جتے مدنی لج پال دا روزہ پاک ہے اتے جا کے اونٹنی بیٹھ گئی गयی, गयی, गयی, गयی, गयی, توجہ فرما کتاب سیرت ہلبی ہے جی اونٹنی نے منہ کھولن تو بغیر آواز اندروں اندرو دشارہ دتا حضور اتر جاؤ جا بیٹھ گئی آپ اتاریا گیا توجہ فرما قربان جاوا ابو اجوب انساری سرکار میزبان رسول مقدر تو سونا نبی اپنا گھر شریف بی بی سوا پاک گھر شریف سودا پاک حضور دی گھر والی مبارک دے گھر شریف مسجد بنن تک جن مہینے سن سارے ابو اوب انصاری گھر نے بے بسم اللہ اسم اللہ دار چھٹ سی آل سارا ہاتھ وہ درون پہ وہ جس کا ایٹ سارا wo paahu wo wa naseeb hi o na de baahu jina mile ya nabi suhara کر میرا جسٹی سونا میرا سونا میرا سونا میرا سونا اجالے ہو جانے جلو چی نزری بل اجالے جلو چی نزری اکلا والے اکلان والے بہ چشتی سامنے آد میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چی سونا فرمار سونیاں کیا نصیب نے پیر با نبی سوارا مل گیا نصیب نے محبوب ابو اجو ساری کا دل تکیا انہوں تے کی تکنا سی سونے نے اونٹنی نو بھی تکا دونٹ مدینے میں سڈا آشق ہوئے ڈال سدا گھر دولت السلام سلام حضرت ابو اجو ساری نے پہلے دن تے نہ رکھے تھلے حضور تشریف رکھے تاکہ اتنے جانے تکلیف نہ توجہ فرما آپ آب حضرت ابو آجوب انساری فرما نے جھوٹ نہیں بولیا لیکن بھی پیش کر دیتا ہے دے اندر چل جائے امام توجہ محدسی حضرت ابو آجوب انساری فرما نے اللہ اللہ اکبر او میں نظر ابو اجو بنساری لوگ جانتے نے مدنی پاک جی بیٹھے جی ایڈا شان والا خدمت کوئی کر رہا ہے پھر سڈا حق بنتا ہے اصا او خالی نہ رکھیے جڑا ہدیا توجتے سن حضور واسطے سن حضرت ابو عیوب واسطے بھی بارگاہ یار سولہ حضور تھلے نے حضرت سیٹی ابو اجوب آپ گھر والے اتے نے پانی روڑیا تھلے جان لگا फिक्र पै गई हजूर सरकार वाल जा रहा बीबी पा को अपने दो पट्टे हजरतरा अपनी पग कपड़े उतार के पानी हूंजना पा साफ करना पानी खुश करना शुरू कर दिता तवज्जो फरमा खुश करके थले गए अर्ज की ती यार सहूलत पानी थले आ गई है क्रमनवाजी फरमावो आप उत्ते शरीफ लै जाय मता हुन कलील हजूर सामान मुबारक बिल्कुल थोड़ा सी उठाया उचा दिता हजरा तबारी अर्ज कर दे कमली वाल खाना तनावल फरमान दे खा तनावल फरमान दे जेड़े प्याले शरीफ जेड़े पासो थोड़िया उंगलां मुबारक لگیا مینو دس نے میں جان جان کے اوتے ہاتھ لا لا کے سونی پاویں گا, گا, گا توجہ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں دیکھا اج جڑا کھانا آیا गंडे जनाब की उंगली शरीफ उधर नहीं थी लगी हजूर ने फरमाया हजूर मैं ये है हजूर पाक हथ मुबारक इतने नहीं लाया मैं भी नहीं लाया बोल मरे हाथ शरीफ लगा हूं लग मैं उतो ही हाथ ला के खांदा स نہیں لگ میں کو آدی ہے وہ نفرت کردیے یہ تو میں قریب نہیں جانا تھی کھا لیا کرو जेडी दसण आली गलझलिया सरकार इश्क का नतीजा जो महबूब उंगलों जिथे ला था उंगलां ला जेडे एडे पा पत् होमन कमली वाले भी ताबेदारी देना जिंदगी रसूल की मुखालफत कि सोचनी ابو بنساری کو پاک مستفا کریم نے ایسا عرصہ گزاریا وقت گزاریا توجہ تشریف رکھتے سن سات اٹھ مہینے <تصالح> زیادہ لکھے انہوں <موسیقی> نے مبارک گھر رہو تو سی پسند کر کے رہ کے رہ سچی اتو میزبان رسول لکب کی لقب ہے میزبان ہے سو سمجھ جو ہے کہ نہیں اللہ ہو جی نظری آجالے چستتی نظری اکلا والے اکلان والے بہ جی سامنے چشتی سونا میرا چی ستی سونا میرا چشتی سونا گیرت شرمحیادی گل دسدا ہے یہ ساری گیرت شرموحیا دی گل ساری کسم چیل کسمج چی جاری گل سنان لگا اللہ کہ ابو پاک, پاک رسول دی زندگی شریف نا اس چلن دے فقیری درویشی رہن پبن دے كے پابند حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت عمر کمال سنت نبی دے اتے چلن والے دے سالم شادی ہوئی حضرت ابو ایوب ان ساری نو بھی دعوت دی شریف لے گئے گھر دے اندر توجو جنا کپڑا سب رنگ سن حضرت آپ دے, دے اندر امر دے کندا کپڑا چڑیا کھڑا سی حضرت ابوئی بنساری فرما آ آبد عبداللہ بن عمر آ کی سمجھنا عبداللہ بن امر حل کرتے شرما کے شرما کے بس سرکار بی سوایا ڈاڈیا ہو گئی بولو بس بیویاں چڑھا نے بنساری جس بندے دارے میں ڈر سا کرانا بیبیاں سوانیاں وہ جان گیا تو ہو سمجھا سا ابد اللہ بن تیرے تیر سواحیاں غالب ہو گئی لا اد کھولو لکھوم لکھوم تو آبد اللہ بن امر عبد عبداللہ بن امر ندی نے جی تیرے ورگے سوایا غالب ہو گئی اپنی منا ہے سن لے اج تو بعد تیرے گھر میں بھی نہیں آئے گا تیرا کھانا بھی کدی نہیں کھاوا فلا چی نو ویک چیری چو چٹی نو ویک چیری چوڈا چی ستی سونا میرا چی سو تھک دی گولی کردائے فلاں دے نل <سؤال> سجتا تھک دی کر دیں تی نل سجتا باتل چیخا مار دے باتل چی ہر گل دماغ یہ میں کوئی عام کتاباں پڑھ کے بیان نہیں کر رہا میں پہلو دس جو مین پہلے سند ات غور کر کے جو صحیح لبا مواد وہ پیش کر जनाब ने गुजारिश करना जी तवजो जबारा चादर कपड़े لٹکا کے نو چاہا کچے مکان غالب ہو کے ایک حرام کم نہیں. لیکن شریعت پسند بھی نہیں کرتے پسند بھی نہیں کرتے ہوں ابدر تا کر, دی. بن عمر تاں کر کے فرما دے پہن کہ یار ने نے کام کی طریقے سچی گل ہے तो ود के <ترجم> ل... ٹنگ دیتے نے یہ مطلب یہ نکلیا تو ود کے انہوں نے کام کر لیا ہے مطلب یہ نکلیا کہ خدا پاک انہیں بیبیاں تو اپنا دے ہو رہا ہے ویخلا ور پالا سورا نے سیدھا نہیں کر سکتی انہیں کجرانے تصدے آ ججرو تصا بندے ڈنگے جی تے اے تے پہلو ہی ڈگیاں نے ڈنگیاں آ جان ڈگیاں ہاتھ وہ بولتے سی مرے مڑ مر خدا ہی خیر کرے اللہ اکبر خیر ابو ایوب بنساری باقی دی ساری زندگی جہاد گزار توجہ میری تے غور کرنا کدے بچ گزاری جہاد ہر جنگ پاپ رسول لال شریف ہوئے ہر جنگ بدر وغیرہ سب ہر جنگ شریف ہوئے جدوں بھی کسی علاقے حضور نے ابوالی پی جی لب پھر لبے سن جی پاک محمد جیسی بتا فرمائیے ہوں اس سونے دے تین شہید ہو کے جان دے, دے لبجو دے گئے صدیق اکبر نے جنگا ایوب اجوبے عمر پاک جنگا کیتیا ابو ایوب اجوب بولو تے تیر عثمان پاک جنگا جہاد فرمائے ابو ایوب اگے علی پاک جنگا فرمائیاں ابو ایوب اگی گین کے چاہیے اس اختلاف ہے حکم بن اطبہ جیسے امام فرماتے ہیں نہروان میں گئے سفین جمل میں نہیں گئے یعنی مولا علی نے جہاں خارجیاں جنگ لڑی تھی نہروان ابو اتحجو نال سن اتے مولا علی ہوں توجہ دور آ گیا حضرت ماد جب بھی حضرت می دستاویز ابو ایوب لال اگلی گل بات چاہیے ہاں چلو ٹھیک کر لیں کر صرف ایک سال جہاد کا ناگا فرمایا کیڑی مجبوری نا فوج دے دست فوج دستے وڈیرا امیر بنایا گیا نور سی نو جوان سی ابو ایوب سبساری فرما میں یار لوے جبان جبانی والے پکی نہیں کسی جگہ پہ بھی غلطی نہ کر پہ ایک سال ہے حضرت موبیہ دا توجہ जरत मुआविया पाक ने पुष्कन दुनिया की जंग जड़ी जा रही हजरत मुआविया पाक ने अपने जजीद नमीर बना के भेजा हजरत अबू अयू बंसारी उस साल फरमाते नौ मरे یہ مگر جانا جسلے اگلا سال آیا پھر فرمے ابو او لو لو لوا لوا کری جانا کی بہانے لائی جانا کی لگے باوے لوا ہو جب جان خدا رسول واسطے دینی پہنچ جان بڑی بڑی کتاب آپ فرمے نے لے لو لائی کڑے شاپ جبان لائی کڑے چڈ پہ جا مرضی تو جہاد کر ل جاؤ پہنچ گئے دنیا توڑ دے رہے جسے وقت قریب لگے آ بیمار ہو گئے یزید بلایا امیر گل سن میری یزید آیا انہیں گیا کہ آلو کوئی حاجت کو لوڑ ہوئے کوئی گل ہو فرماو ج مر جڑا جا بدن زمانہ ہے وسیعت کرنے والا ابو ایوب منساری ہے گھار اندر محمد پاک تیرا لال ہے محمد سمجھے سن یہ انساف والا بندہ نہیں نار تقدیر سے گندی دیا پترا تو کدی نماز دیا نماز کے پچھو فلانو کنجرا امیر جگیت جنگ لڑے داری جاگر تبو اجو بن ساری ہے جڑی گل کر رہے ہیں بخاری شریف جڑی گل کر ہیں بخاری مسنفرخاری استاد کی کتاب اس موجود ہوں وسیع سن سوجو وسیع سن, سن حضرت ابو اجو بنساری فرما دے امام پلیت او دے بکواس نہ کر پوری دنیا بھی کسی کتاب وکھا دے نک نک مٹھا دے حرام دو کور مار درام حضور ہزور امت برباد کر دو میں صحیح سنت یزید امام حسین نے فرمایا امیر ابواری امیر یہ تے منی کھلے نے عمل کر کے منی کھلے نے پیچھے چل رہے نے وسیعت فرما نے جس میں مر جا جنہ گا تو گا میری لاش لجاں سکھ دے دے دشمن والے پاسے او تھلے جا کے دفنا انا تاکہ میری قبر مسلمان مجاہداں دے کھوڑیاں دے پہرا تھلے لٹڑی چ کے ختم ہو جاوے میرا نشان محمد کریم دے, دے پیران آل مٹ مجاہد یزید نے جیتا آپ کی وفاد ہوئی یزید نے بندے بلائے چکو چرپائی شریف چکی لے گئے روبل لڑائی ہو رہی سی دفنا رو مال کی مسلمانوں رات کی بتی بال کے سوپا آخر سور دثال فرمایا اصا دفنا رہے ہر اگلی گل یزید نے جہی کی انہیں خبردار اچھائی ہو مرو موت پوئے کہڑے سورا کے مگر لگ کے تص گلا کرتے یزید نے آخاسائی اگر دی قبر شریف کچھ بھی حرمتی بے ادبی گستاخی تے یاد رکھنا پورے اربر عیسائی ٹل کدی نہیں کڑکڑ دیا گے۔ شرمو یادی گل دسدہ ہے ساری شرمو حیادی گل دسدہ او گل کی سمجھے چشتی او گل کی سمجھے چشتی دی جدی سکول نے ماری میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا توجہ بخاری شریف جن بخاری شریف کہ اسے سال جس سال یسید امیر سی حضرت ابو اجیو انساری آخری دن سن جانداری دنیا تو جسل بسی ازفرم آئی میم اگے جا کے دفنایا جے اسلے پاک رسول دی من لائی لا پڑا اللہ اللہ لا مرے گا جنت سیٹا جائے گا حدیث سنائی بخاری سوچ تو سہی جیڑی حدیث ہر موربی دے منہ کھڑی ہے پوئے بولو شرم نہیں دسید کی عمارت دسیئے دنیا جنگ لڑتے دوران اس وقت دسیئے توجہ ہے لفظ پلیت بندہ فلان بندہ بنیا امیر کدھر جانا ہوں نہ جا نا صرف ایک اتراض لا ہے کی جانے یار نوجوان یار نوجوان نے اگو لو ہوں میں لوگ دی سنا دیا اورزور دور در اور اے دو بھی اعتراض ہوا لو ہونے کا ہون سنا دیا اچھی بول بخاری شریف, شریف, شریف دیکھتے اے حوالے ہو دیا جڑا سنتا جاوے مخالف لا جائے کہ کریے یا قرآن بول ہے یا بخاری <سنح> بول مرے سونے نبی اللہ اللہ منہ بولے بیٹے سن حضرت حضرت زید بن ہار انہوں کے اگو بیٹے سن حضرت اسامہ زید دا نام قرآن شریف آیا اور کی نام نہیں آیا حضرت زید بن دے پتر سن حضرت اسامہ وہ بھی حضور دے محبوب سن یہ بھی حضور دے محبوب سن موہ بو بولی بیٹے حضور دے بنے سن توجہ حضور نے اسامہ بن زید لوی امر سن ان جگہ امیر بنا گئے اعتراض فرمایا لوی عمر کا بندہ ہے حضور نے امیر بنایا حضور نے سن کے فرمایا فرمایا تصراج کرتے پے ہو اسام نوجوان لو میں امیر بنایا سی لیکن میں خدا دیکھ میں خدا بھی قسم کر کے باپ بھی حقدار سی اس حقدار ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਜੱਤੀ ਸੋਣਾ ਮੇਰਾ ਜੱਤੀ ਸੋਣਾ ਹਉ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਸੌ ਸੌ ਮਕਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸੌ ਸੌ دسو جن خدا فرماوے یہ ساری زندگی تین کوئی اتراج نہیں وہ یزید پیچھے جا کے جہاد کرن تے کرنا امی سمجھی تے بوکنے آتراض کرنے رب دے مقابلے آیا کہ نہ آیا وہ سمجھ آئی کہ نہیں اور آپ نے کی فرمایا لوا چوکر یہ کوئی نہیں مکے مدینے والی نال وہ بھی جس جسلے وہ مخالف اٹھے نے بغاوت کیتی اس وقت اپنا بہانا سمجھ کے جو ہے سمجھ نہیں لگی باقی راض کرتا چیڑا کسی نیا میرے سامنے صرف یہ حضور دے جوڑے پاک موتر نے سکاوا میری چیشتی نہ تھی ناشا بنایا تماشا بنایا ہلور نو ہلور کٹا کٹا کے لانتی دیا بھی نہیں کیتی میو دفنا فلانی دفنا امیر, ہی نماز امیر سی نماز بھی پڑھا سی. امیر تو بغیر دوسرا نماز نہیں سی پڑھا ستا یا او اجازت سی دے سی. تے جنازے بھی وہ ہی پڑھا سی تا کر کے پتہ جس جسل امام حسن شہید ہوئے مدینے شریف ہی. مروان ہوران امام حسین نے فرمایا سسول کی شریت کا حکم ہے حاکم جنا پڑھاوے اگاں ہو پڑھا جی او حکم نہ ہوں تو میں تینو نہ پڑھا توجہ نہیں فرمائی مربان کیا امام حسین نے اگر میرے رسول دی شریعت نہ ہوندی جنازہ جنازا کرا حاکم نے یہ نہ میں تینو نہ پڑھا دینا گاں ہو پڑھا سمجھ لگی جے حسین پڑھاوے جنازا اپنے پرا ہسن کا پڑھاوے دے تو مروان تو یزید اگے پڑھا رہا ہے جنازہ حضرت ابو اجوب انساری کا دفنا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے جن سال ات جنگ لڑے رہے نے جن سال یزید رہ پچھو نماز حضرت ابوب انساری پڑھتے رہے میری گل نہیں سمجھ رہے ہوں دسو بھی حضرت ابو ایوب انساری کا اج دشکا منافکا دی نظر چی نماز کا کی بنے گا نہ کریے کنجرا تیری نہیں جب او بنتاری دماغ فرق ہے نا تو کنجرا تھڈو ہی نہیں ہے سمجھ آ گئی نا کہ نہیں یہ ہے جی مختصر زندگی عجیب گل آخری وہ جی لاہور ہے نا قلعے دروازے باہر لوہاری فلانا فلانا اتے فصیل تے موٹی دیوار ہوں دی. سی بڑے بڑے دروازے ہوں سن یہ او کہ سور, سور بلد فصیل شہر تھلے آپ کیونکہ ادر چسائی باہر جنگ کر رہے سن آپ شہید ہو کے گئے چک کے اگاں لیا گیا جہا وہ ہے نا وہ دیوار شہر کی سی ادھے تھلے آپ دفنایا گیا مسلمان کتاباں میرے کو پی مسلمان تو مسلمان رح جہ عیسائی انہاں دی بھی جسے بارش یقینی سی نا سن اللہ مسلمان دے ایس صحابی دے صدقے بارش سے دی کر کے آنا بارشاں شروع ہو ج دل اجالے ہو جانے جدو چشتی نظری آ اکلا والے بہ جکل والے بہ جی سامنے آند میرا چی سا چی ستھی سونا میرا چی سیرت شرمحیا دی گل دستا ہے یہ ساری حیرت شرمحیا دی گل دسد ساری وہ گل کسمجے چیشتی او گل سمجھے چشتی دیجیے اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت رہا خوب سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شمع بز میں اللہ پاکا چا یہ سوہانی گھڑی چمکاتے پاک اس دل فرو سات پیڑا پون سلام مصطفیٰ jin ki minbar gardan ne o liya jin ki gardan ne o مدم کی کرام پہ سلام جانے شم ہدایت پہ لا قاتل